بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے یا ایوہا نبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان نلمن کا علیما حیم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 و جل وَمَا کم ن جل ادایا قَوْلُكُمْ للیکم اللہ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ہیں نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فئن لم تعلموا آباءہم فاخوانکم في الدين وموالیکم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 تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے اولا من انفسهم و ازواج تم اوحامی بابو اولا بھی باب سیک مل می نل مجری نل تل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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ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 درناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے من کرو نت اللہ علئی کم جت کم جنو دوں الئی می ہوں جنو دوں کے نا بھی بما تعملون بس کم سو کی وَمِنْ أَسْفَلَ مجل اب سوارو بلوات کلو بلحی و سوارو بلوات کلو بلح نو نو نل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 جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح ٹرا کے گمان کرنے لگے اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے وَإذ ودن بہو آسو الو واپ تلبلک ویستری پی پو لو ن وما بعورة ان الا فرارا یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا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 ولو دخلت عليهم من ثم وما بها إلا اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس ہوتے اور اس وقت انہیں فٹنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک کے فٹ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا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 اشتل ایم یو بورو نل تیو نم تیو نم مِنَ آلائی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 یہ لوگ ہرگز جی ایمان نہیں لائے اسی لیے اللہ نے ان کے سارے عمال زائع کر دیے اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے یحسبون الاحزاب لم يذهبوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْا أَنَّهُمْ في الأعراب عن ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں اور اگر وہ پھر حملہ اوور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں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 تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله تسلیم اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلو تبدیلا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 اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ کی تب نیو الْكِتَابِ سوئی مل سفی پولو بھی مروقفی کو لو بھی فَرِيقًا ن سری قپوت پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہوروں کا ساتھ دیا تھا اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روپ ڈال دیا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 اُہلک نوزی نٹال پتال نسر کاحن جمین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 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی سری فہش حرکت کا ارتقاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے وہ میں لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ اجو ہے موت نل اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اٹاد کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا آچر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے یعنی سیل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 بلکہ صاف سیدھی بات کرو کو جب جل جیتی اولا اپن سلت اتی ن ز اپن لو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 ان مسمین مسم کی ول مین و میل تھی نلانیت وساشیائی ولشیاتیل مت سدی تینت سدی پی وو نو والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرتا واجرا عظيما باليقين جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں مومن ہیں مطیع فرمان ہیں راست باز ہیں صابر ہیں اللہ کے اگے جھکنے والے ہیں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 انسک وتخشى الناس نپس احق ان تخشاه پب زل مر زن کہ لو نرل مین ہرج لکھو نرل منی ہرجو فِي ازی ادا ان پبو مین و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 فلوین فلومی وک نمر پدو الر چل وَلَا نو شو ندن لو وَكَفَى بل حسب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 اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے کین محمد وصول اللہ والا کیو وصول اللہ وفاط مبی و کین اللہ بھی کل شعین عالیم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 اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو تو کیا نبیلین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 اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعثت اجر فراہم کر رکھا ہے شاہرو اللہ بھی اب نی و وسراجا رو اے نبی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 اور بھروسہ کر لو اللہ پر اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپورٹ کر دے یا ایوہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم مطلقتموہن من قبل ان تمسوہن پل کم نبل تمسون پمل کم نتی تمت نو سر نواح جمیل اے لوگو جومان لائے ہو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 آتيت أجورهم وما ملكت مینو مما مینو الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك و بنتی ہالک و بنتی ہالت کلتی ہو نکم رتم من تن بتمس منگ بت لا خالی سوتل مَا لم فرنا ہ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 لو لاد بدل میزو آ جبکشن ملک مین وک نم کل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 يا ایہا الَّذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی إلا أن يؤذن لکم نل پان وری نو کد دورئی تم فلوف اد پائی تم فیوروست اندلی بیم ولاحل ستنی نل و ادس مسوجم ذَلِكُمْ لو بھوکو بھی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 کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے تم خا کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ کو ہر بات کا علم ہے لا جناح علیہن فی آبائن ولا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 اے اور تو تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے انتوں فلون فلون علیہ و تسلیم اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لانت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوہ کن عذاب مہیا کر دیا ہے والذین یعذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا فقد احتملوا بہتانا وعثما مبینا اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے یا ایہا النبی قل لی ازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابیبی ادنا ان فلا يؤذین وكان غفورا اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں اللہ تعالی غفور و رحیم ہے لہل مون دین فی کلوبیم ببو پون فلم دین چل نوری کبھی لو ربیم سمجھو نبی پلیل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 اُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقُتِيلًا سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ان پر ہر طرف سے لانت کی بوچھاڑ ہوگی جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے یہ اللہ کی سنت ہے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 پو لون چن اپصوالو ربن اپن وپ بن اب ن سبل روبن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 اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا اے رب ان کو دہرہ عذاب دے اور ان پر سخت لانت کر یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونو کالذین آذاؤ موسیٰ فبرعہ اللہ من ماں قالو وکان عند اللہ وجیہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو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 ابن امنتال سموتل ابل فَأَبَيْنَ فب نئیل اب مِنْهَا وَحَمَلَهَا مہمہ سو كَانَ ن جہل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 لیعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں